کہاوت اس کی جو اس دنہ میں زندگ میں خرچ کرتے ہیں اسوا کسی ہے جس میں پالا ہو وہ ایک اس قوم کی کھیتی پر پڑی جو اپنا ہی برا کرتے تھے تو اسے بالکل مار گئی اور اللہ نے ان پر ظلم نہ کیا ہاں وہ خود اپن جانوہے پر ظلم کرتے ہیں